Oh, okay. خدمت ہے قبان ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینا یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم تمام عالم کے سلطنتوں کا نشہ لذات عالم کا نشہ حتیٰ کے حسینان عالم کے نمکیات اور چمکیات کا نشہ سارے کا سارا کے اندر لیے ہوئے ہیں جنت سے یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم میرے مشرے میں پورے مل یہ درد دل کی اشرف مین عالم ہے یہ ناستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے ہر ایک جام محابت اشرف صحبائے عالم ہے ہر ایک جام محابت اشرف صحبا مسی در دے دل کی اشرف گینا عالم ہے ہر ایک جام مشرق صحائے عالم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر مدرس پانی نلشن ہے, ہے دنیا میں سب ہے جو پانی ہے یہ گلشن دل, دل کا گل ہے یعنی اللہ تعالی کی محبت سے جو دل آباد ہو گیا تھا اور گلشن بن گیا دل گلستہ بن گیا تو یہ سارے عالم کی مسجدوں سے بڑھ کر سارے عالم کے گلستانوں سے بڑھ کر سارے عالم کے گلشن سے, سے بڑھ کر یہ دل بن گیا بہت گل ہیچو پانی کیوں ہیں دنیا کے گلشن کے تھوڑ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ گلشن فنا ہو جاتا ہے اور اگر نادی ہو تو بہرحال قیامت میں تو فنع ہو گئی ہے لیکن قلب کے اندر جو اللہ کی محبت کا گلشن ہے گلستان ہے یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا دن کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور قبر میں بھی روشنی کرے گا اور آخرت میں بھی کام کرے گا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے بہت گلشن دنیا میں مگر جو پانی ہے یہ گل چند در دے دل کا اب ہے گل ہائے عالم ہے یہ گل چند در دے دل کا ہے گل عالم ہے بات تو پھر ملے دنیا میں لیکن کیا ہے دل بات تو پھر ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل یہ تو پادل ہے دل کا حاصل لینا آئے آدم یہ تو پا دل, دل کا جس کے پاس ظاہری استاد نہیں ہے کنڈیشن بھی نہیں ہے جھونپڑی میں رہا ہے کھانا پینا بھی ویسا نہیں ہے مردم کھانا بھی نہیں ہے لیکن دل اس کا پرسکون ہے تو بتائیے کون آدمی بہتر ہو دل پر سکون والا کہ دل بے چین والا یہ وجہ ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی محبت سے جن کا دل سرشار ہوتا ہے وہ بالکل سکون سے رہتے ہیں اگر چیز کٹائی پہ بیٹھے ہوں گوئیے پہ بیٹھے ہوں چٹنی روٹی کھا رہے ہوں فرماتے ہیں کہ دل گلستا تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابہ کیا ہوا عالم بیابہ ہو گیا سینکڑوں سینکڑوں اسباب رات ایئر کنڈیشن دولت عملی گاڑی عزت شہرت نوکر چاقا فالم سب کچھ بے ہونے کے باوجود خودکشیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی اور کتنی بے چینی میں کیا بتائیں آپ کو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ آ کر رونا روتے تھے حضرت کے پاس یہ پریشانی وہ پریشانی اولاد نافرمان کسی کے کچھ کسی کا کچھ کسی کے دکھ بیماری جان نہیں چھوڑ رہی کسی کو تو کیا وجہ ہے کہ اتنے اسباب راحت کے ہوتے ہوئے دل بے چین اور پریشان ہے کیا وجہ ہے ملن ہوا کہ یہ اسباب راحت تو ہے لیکن راحت نہیں راحت کا تعلق تو پل سے ہے اور راحت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ راضی کرے گا اس کا دل اتنا ہی تو سکون اور چین چین سے اور خوشی سے رہے گا بس خوشی اور چین کا راز کیا ہے اللہ کی رضا کا اللہ کو راضی کریں دل دل کو سکون اور چین سے رہے گا اور چٹائی پر بھی اس کو اپنا گوریا جو ہے وہ تخت سلیما معلوم ہے تخت سلیما جیسے کوئی شاہانہ بالکل اللہ والوں کی دل نا کیسی شام ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی کسی مالدار سے کسی وزیر سے کسی بادشاہ سے کبھی متاثر نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہم حاکمین کو نکلنے رکھتے جی کسی سے متاثر نہیں ہوتے اور ان کو اپنے بالکل خوف نہیں ہوتا کہ ہم کہاں دکھائیں گے ان کو بالکل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کھلائیں گے اور ان کو بالکل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے فلنو کی حیاتم تجربہ بالکل سچتا ہے کہ ہم اپنے سرما برداروں کو بالد زندگی دیں گے ان کو بالکل یقین ہوتا ہے تو بس پھر کیا ہے پھر وہ بڑے مزے دار مزیداری سے زندگی گزارتے ہیں اور بالکل امن اور چین سے ہر حالت میں امن اور چین سے رہتے ہیں چاہے کتنی بڑی بڑی مصیبت کے پہاڑ بھی آتے ان پر ٹوٹ پڑے مصیبتیں آتی ہیں اللہ پر بھی حادثات آتے ہیں لیکن دل ان کا جو ہے بالکل پرسکون رہتا ہے ہر حالات میں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہمارا خالق ہے وہ سارے حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں اور وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہر حال ہمارے لیے دیش ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا جی کیسی بعض اوقات خذ روزگار میں دل نہیں لگنا نماز میں دل نہیں لگ رہا تھا ایک واقعہ یاد آیا اس نے سنایا کہ ایک شخص تھا وہ اپنے نوکر کے ساتھ جا رہا تھا نوکر بڑا دیندار تھا اور شیٹ ساتھ بڑے دنیا دار تھے تو نوکر کی شرط تھی کہ نوکری شرط پہ کروں گا کہ نماز کے وقت نماز پڑھوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان تو تھا تو اس نے کہا ٹھیک تو بازار جا رہے تھے ران جی نوکر اب بہت دیر ہو گئی نماز نماز پڑھ کے نمازی سے باہر نکل گئے اور یہ صاحب مجھے وائر ہیں اور شیٹ صاحب باہر بڑے انتظار کر رہے تھے آباد میں آباد میں بہت دیر ہو گئی تو باہر ہی سے آواز دے رہے ہیں باہر کیوں نہیں آنے آتا انہوں نے کہا اندر سے آواز آئی آنے نہیں دے رہے ان کا کون آنے نہیں دے رہا ہے ان کا جو دل یہ اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے اللہ تو یہ توفیق اللہ والوں کو جو تنسیح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے بےغرد ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں رکھتے سلے گا خدا کی یاد ایسی بڑی نعمت ہے ایسی زبردست نعمت ہے کہ اس کے آگے ساری کائنات کی کوئی نعمت لا کے رکھ دیجیے حتیٰ کے سورج چاند ستارے جیسا کہ رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں سے کہ اے لوگوں اگر تم ایک میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دو تو بھی میں اپنے دین سے پھرنے والا ہوں کیا, کیا چیز تھی کیا دولت تھی یہ دنیا کی کیا کائنات کی کوئی نعمت بلکہ دونوں جہان بھی سامنے ہو تو اللہ کی محبت کی خاطر یہ اللہ والا اور ہوگا یہ شکرہ دیا ہوگا کیا دولت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا خوب اللہ کی محبت اور یہ درد ہے خوب مگر حاصل ہوتی ہے اہل محبت سے اور مفت میں آسانی ہوتی ہے حضرت مولانا خلید احمد خاندھی رحمت اللہ لیا انہوں نے خواجہ صاحب رحمت اللہ لیا سے رقا فتلے کے جناب آپ کو کھانا بھون سے جو جی دولت ملی ہے جو آپ ہر وقت شہد کے گن گاتے رہتے ہیں حضرت خاندی کے اور جو اللہ کی محبت آپ کو ایسی ملی کہ بڑے بڑے علماء آپ تو مسٹر ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن آپ کو ایسی دولت ملی کہ بڑے بڑے علماء آپ سے بیٹھے بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں خاموش بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں اس کو محبت کی اللہ کی تو یہ دولت برابر کو بھی دے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں میں مانے اللہ کی محبت کی شرح میں یہ نہیں ملی ہے یوں الگو جگر ہوئے سوں کیوں میں کسی کو مفت دوں نئے میری مفت کی نہیں کیا فرمایا کہ آئینہ بنتا ہے ربڑے لا جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاس جب کھاتا ہے ایسے ہی شہر کتنے شہر نے فانتا سے نکال دیا جی؟ فرمایا کہ بہت آپ فانتا بہت سے باہر چلتے ناراض ہوئے اب یہ نہیں کہ بس ناراض ہو گئے تو شہد ناراض ہو گئے تو اچھا بھی ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہم بھی جاتے ہیں اپنے گھر کو سراؤں ہم ناز نفرے نہیں اٹھاتا اور میں کہ ناز و نفرے جو دکھاتا ہے ہمیں آسام ساتھی رکھتا ہے اس کو پیشنا کام اس کو محروم رکھتا ہے اور گڑا کے جو مانتا ہے جان ساتھی دیتا ہے اس کو میں گلفان جو اپنے ناز نفرے مٹا دیتا ہے اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اور اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے ان کے ناز و نفرے برداشت کرتا ہے ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لیتا ہے کیوں ڈانٹتے ہیں وہ ان کو کیا تکلیف ہے نہیں وہ ڈانٹتے اس لیے ہیں کہ کسی میں رجوب کا ڈینٹ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وجوہ کا ڈینٹ ہے کسی میں تصور کا ڈینٹ ہے کسی کو بدنگاہی کا مرض ہے کسی کو غبت کا ہے کسی کو جھوٹ کا ہے تو اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ اس کا ڈینٹ نکل جائے جیسے آپ بھی سرجن کے پاس جاتے ہیں جب آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہو گئی آپ وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا اس کا یا رسوئی ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی اس میں آپ آپریشن کرائیں گے تو آپ ڈاکٹر ٹھیک ہو جائیں گے اب معلوم ہے کہ بھائی آپریشن تو تکلیف دہ چیز ہے ہر آدمی گھبراتا ہے اس سے لیکن جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ باقی یہ بیماری سرجری کے بغیر جائے گا نہیں یہ تو پھر وہ تیار ہو جاتا ہے نا خوشی خوشی اگر کے دل کو ناگوار ہے لیکن کراتا ہے آپریشن پھر اس کو تکلیف کی تو اسی لیے اسی طرح اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے شہر کی ڈانٹ ربٹ کو ایک سرجری کی طرح برداشت کرو آپریشن ہوتا ہے یہ مگر شہر حقارت سے نہیں ڈانٹتا کسی کو حقارت سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی عزت کرتا ہے اور حقیق تو جانتا ہی نہیں وہ کیونکہ اللہ وہ اللہ والا ہی نہیں جو دوسروں کا حقیق سمجھے اللہ والا تو وہ ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں سے خود کو کمتر سمجھتا ہے وردہ وہ اللہ والا اور حتا کہ کافروں سے بھی وہ اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے کمکر سمجھتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے نشخے سے اللہ کا فضل پس آیا کبھی ہٹ جائے بنا نہ خواستہ اور یہ کافر جس کو میں حقیقت جان رہا ہوں کہ ایک کوہر کر رہا ہے تو یہ کہیں ایمان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا بنوا دیں خدا ناخواستہ خاتمہ میرا خراب نہ ہو جائے وہ ڈرتا رہتا ہے جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا حصہ ازب نے سنایا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو نیم بے ہوشی کی حالت تھی اور جو شاگرد اور خودام تھے وہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کا آخری وقت محسوس ہو تو اس کو کہتے نہیں ہیں کہ آپ تم کلمہ پڑھو بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس سے اس کو خیال آ جاتا ہے اس کو کلمے کی تلقین کہتے ہیں اگر وہ نہ بھی پڑھے تو اس میں یہ جاننے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے خیال کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو خدا نخواستہ اس کی موت خراب ہو گئی نہیں جب تک وہ ایمان پر ہے جب تک وہ خدا نخواستہ کوفری یا کلمہ نہیں کہہ دیتا یا فیا شاعر اسلام کی خلاف کوئی کام نہیں کرتا کوئی ایمانی جو موت ہے کل پر ہی جو موت کہتا ہے تو غرض یہ کہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جب کسی ایسی کنڈیشن میں ہو کوئی آدمی تو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو خیال آ جاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ جب تک نہیں پڑھا تو ایمان پہ موتی نہیں ہوئی بلکہ ایمان ہی تو موت ہوتی تو غلط یہ ہے کہ خدا کلمہ پڑھنے لگے تو شہد کے منہ سے نکلتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں جب وہ کلمہ پڑے تو وہ کہتا تھے کہ ابھی نہیں یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور ہی کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی تو شہد کو ذرا افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے یہ کہ ہم تو کلمے کی کلکنگ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی تو فرمایا کہ نہیں دراصل شیطان میرے پاس بار بار آ رہا تھا ایسے وقت میں اور مجھ کو کہہ رہا تھا کہ آج ہم میرے جنگل سے بچ گیا آج تیری مسرت ہوگی تو کلمے پر مر رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک میری آخری سانس ہے اس وقت تک خطرہ ہے نفس سے بھی اور شیطان سے بھی کہ مجھ کو, میرے مجھ کو بہکا دے اور میرا خاتمہ خراب کرے تو اللہ والا تو وہ ہے ہی نہیں جو اپنے آپ, آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیق سمجھ کے ڈانٹے اور وہ دوسرے کے اندر عیب دیکھے اور اپنے عیب سے بے خبر ہو وہ تو اپنے اندر جو ہے وہ عیبوں کو دچھا رکھتا ہے ہر وقت اپنی دل کی نگہبانی کرتا ہے اپنی نگہبانی کرتا ہے تو غرض یہ کہ خواہش صاحب نے فرمایا کہ ہماری یہ جو نئے ہے اللہ کی محبت کا جو آج درد دل ہم کو حاصل ہوا ہے یہ مفت نہیں حاصل تھا کسی اللہ والے کے ناز کھانا اٹھانا اس کی خوش دے کرنا ڈانٹ ٹپٹ کو برداشت کرنا یہ سب چیزیں جو ہے اور شہر سے محبت جو ہوتا ہے وہ اقوام وفا نہیں میں آیا ہو سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور ہر ایک کی اس جداد اور اس کے برداشت کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو غلط یہ کہ یہ درج دل جو حاصل ہوتا ہے وہ اہل محبت کی صحبت میں رہ کر اور ان کی تربیت اور ان کی مشاورت کے ذریعے سے حاصل کیا بہت تو سے ملے دنیا لیکن کیا اے دل یہ تو پادر دل کا سلام ہے یہ تو پاد دل کا حاصل نام عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا سود مگر سودا جانا سودا جانا اللہ تعالیٰ کا سودا سارے سودوں سے ساری ساری تجارت سے سارے کاروبار سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے ہمارا کیا سودا ہے اللہ ہمیں مل جائے ایک جزو جا رہے تھے آپ نے سنا ہو نے ہوگا سارا سنا ہے کہ جا رہے تھے تو جو جو محبت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائے کیا فدا کر تو فدا تو پہلے ہی ہوئے ویسے اب اور وقت کہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے تو یہ کتنا بھی ترقی کر جائے انسان اللہ کی محبت میں ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے ابھی زمین پہ ڈرے چلے ہی نہیں ایسی اللہ کی محبت کے سمندر کے سمندر کر محسوس ہے تو پوچھا کہ یا اللہ کیا فدا کر آپ سے جو آپ مجھے مل جائیں تو ملے ہوئے تو پہلے ہی تھے مراد چیز سے اور ترقی کرنی ہے اللہ اور چاہیے آپ کو تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دونوں جہان تو کیا بات ہے یہ, نہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی جو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے ہی فدا ہوئے تھے سب کچھ تو فدا کر دیا تھا اب سمجھ نہیں آ رہا تھا اور کیا دیا تھا تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ سے فدا کر دے تو کہتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ قلمتیں خود ہر کو عالم دکھ رہی تھی اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے بالا تم یہ ارے یہ دو عالم کیا چیز ہے ہزاروں عالم بھی ہوں تو ہم آپ کو خدا کرنے کو تیار ہیں دکھا دیں ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے دن ہوتی ارے ہم تو آپ کی آپ کے لیے اپنی آگو کا وہ خون کرنے کو تیار ہیں کہ ہم تڑپتے ہیں آسمان تک اچھل کے جاتے ہیں تو آسمان ہمیں روک دیتا ہے زمین پہ آتے ہیں تو زمین ہمیں روک دیتی ہے اگر یہ زمین و آسان نہ ہوتے تو ہم اس سے بھی آگے آ کر جاتا ہے یہ مردانہ ہمت کی باتیں ہم جیسے کمزور اور ہرڑوں کی بات نہیں ہے لیکن ہم چاہیں تو ترقی کر سکتے ہیں ہمت مردانہ استعمال کریں اور چند دن دن محنت انہیں تمنا کریں پھر دیکھیے ہم ذرا سا چسکا لگ جاتا ہے کسی نشے کا تو پھر وہ چاہے اس نشے میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ ہے نا تو ذرا سا اللہ کی محبت کا نشہ اور اس کا چکا ہمیں لگا نہیں آیا پھر دیکھیے ترقی ذرا دھر یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا جوش میں آئے جو ذریعہ رہنے کا جب یہ سب سالہ ہوگا کتنی بھی گناہوں کی زندگی گزاری ہو کتنی بھی فاسقانہ زندگی گزاری ہو کتنے بھی کفر کیا ہو تو لیکن ایک بار اللہ سے Punkفر کر کے ذرا ندامت سے پڑا کے اللہ سے فریاد کرے پھر دیکھو کیا دینا دل Transe. اور یہ ہے کہ یہ سودا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ اپنے ذرا اپنی قیمت کو اور بڑھائیے دو عالم کیا چاہے قیمتیں خود ہر دو عالم گفتگو اللہ آپ نے دو عالم اپنی قیمت بتائی ہے تو بہت سستے معلومات نیت والا تھا ابھی اور اپنی قیمت کو اور بڑھائی ہے ابھی تم بہت سستے معلوم ہو گئے ارے یہ جہاں کیا چیز ہے اللہ کے آگے خالد عالم کے آگے یہ جہاں کیا چیز چونکہ ہماری ہمیں جو ہے ماقیت گرفت ہے نا ہم لوگ ظاہر کی چیزوں پہ اعتماد بہت کرتے ہیں بلڈنگ ٹھوس بنی بھی ہے تو اس کی حقیقت ہمارے دل میں بھی ٹھوس ہے لیکن ابھی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ کی محبت کا مدد رکھا جب ہم چک لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے مٹی جسے دیکھو سیکھے سر میں ہے سو کسی شا مگر سوائے جانا بر سو دلم ہے مگر سو دائے جانا اکبر بر سو دلم ہے بس ایک ہم گامر دے سرکار دردے سے حق کا بسک ہنگاماد سے حق کا گر رہتا ہے بسک ہمادر حق کا گرن رہتا ہے سوا اس کے ہم ہاں ہاں ہر ایک عالم سارے عالم کتنے شور ہو رہے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے وہ یہ ترقی ہو رہی ہے چاند چکوانیہ سورج میں کیا کیا ترقیات ہو رہی ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا تھا جو ہنگام ہیں یہ ہے باقی سارے ہنگامے اس کے آگے چل پڑ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتے کیوں آج بند ہوئی سارے ہنگامے پسانہ ہو جائیں گے کہ نہیں تعلیم انسان دنیا میں کتنی بھی ترقی ہو جائے لیکن انسان کی ہاتھ بند ہوتے ہی بھائی یہ ساری ترقی اس کے لیے تو بالکل بیکار ہو گئی نا مدعے کے لیے کیا آپ چاند پہ جائیے نیری پہ جائیے ہماری طرف سے آپ صورت پہ بھی چلے جائیے جب ان کے ہاتھ خاص کر جب آنکھ بند ہوئی تو سارے یہ فسانہ ہو گیا کچھ بھی نہیں رہا اس کے لئے تو اب, اب جو آنکھ بند ہونے کے بعد ایک نیا جہان ہے اب ایک نیا جہان ہے پہلے سبق کا مرحلہ ہے, ہے پھر یوم حیثیت کا مرحلہ ہے پھر اس کے بعد جنت دولت کا فیصلہ ہے پھر اس کے بعد وہ ٹھکانہ ہے تو اب ایک نیا جہان پیدا ہوتا ہے اس ہم روزانہ واقعی چور نہیں کرو چور نہیں ہم آج کل وہ حضرت کے ملکوزات پڑھتے ہیں جنوبی افریقہ کا سفر نامہ تو اس کا عنوانی حضرت میں کیا زبردست رکھتا ہے میاں عبداللہ میاں سن رہا ہوں کیا عنوان رکھتا ہے پردیش میں تذکرہ وطن کا اور یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا ادر اصل وطن واہ واہ یہ رجحان کیا دردست ہے اگر اس عنوان کو بار بار کہیے تو دنیا کی حقیقت تو ویسے ہی گر جائے گا دنیا نگاہوں سے خالی عنوانتے گھنٹہ نگاہوں سے گر جا رہی ہے پردیش میں تذکرہ وطن رکھتے ادر نے فرمایا میں نے اس کتاب کا نام اس لیے پردیش میں تذکرہ وطن رکھتا ہے کہ وطن کے تذکرے سے کوئی بھی نہیں گھبراتا اگر وہ مولوی گئے کہ آج آواز ہوگا تو بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل ہے سب نے بھرنا ہے میں نے اس لیے اس کا نام لکھا ہے کہ وطن کے تذکرے سے کوئی بھی نہیں کرنا تھا بتائیے اب آپ باہر چلے جاتے ہیں آپ کے سفر میں رہتے ہیں محتفر تو آپ کا اگر اپنے ملک کا اپنے گھر کا تذکرہ ہو تو کتنے شوق ہوتا ہوگا باہر جا کر میں بھی جاتا تھا باہر میں بالکل ہوم سے کار نہیں ہوں میں باہر جاؤں مجھے راس نہیں آئے کبھی تو ہر بہت گھر کی یاد رہتی تھی اب وہاں جو کوئی پاکستانی مل گیا کوئی وہ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں اور یہ تھوڑے دن کے بعد یہ دنیا چھوٹنے والی ہے تو اس کے بعد وطن اصلی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں ہے ہمیشہ ہمیشہ کوئی انفائنائٹ ہے لائف یعنی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کوئی انتہا ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی جہان ہے اس کی بھی فکر کر لیں اس کے بعد کوئی جہان ہی نہیں ہے واہ زبردست نے رکھا ہے پردیش میں چلتے وسنت یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطنے اصلی گر اصلی بھی بڑھا دیا اس نے کہ اصل کرنے تو ہمارا وہ ہے بس ایک ہم سے ہفتا گر رہتا ہے سوا سل کے ہما پانی ہما پانی ہر پانی ہر چیز ہر چیز کو دنیا میں زوال ہے کائنات میں ہر چیز کو زوال ہے ہر چیز کی ایک عمر ہے اور وہ اس کی عمر گٹ رہی ہے سورج چاند ستارے بھی ان کی جی ایک عمر ہے قیامت کے دن یہ سب روئی کے دھل کے روئی کے گالوں کی طرح ہے نا القاریہ یا تو من پاریہ القاریہ پاریہ القار یا تو منفاریا ان کیا جانتے ہوتے بڑک سی ہوئی آگ ہے اور پھر اس دن کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یو مئی دن چھٹک زمین جو ہے ساری خبریں بیان کریں گی کون کون سے چپچے پہ تم کیا کیا گنا کر رہے تھے کیا کیا بدماشی کر رہے تھے ہر, ہر چیز جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے زمین کی گواہ ہوگی یہ اعضاء و جوارے جو ہم جن کو ہم اپنا وفادار سمجھتے ہیں کل یہ ہم سے بے وفائی کرنے والے ہیں یہ کریں گے بے وفائی ان کو اللہ تعالیٰ زبان دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ شخص کہے گی کہ یہ حرام نظر مارتا تھا اور کان کہیں گے کہ یہ حرام آوازیں سنتا تھا گانے سنتا تھا اور ناک کہیں گے کہ حرام خشبو سنتا تھا نہروں کی ناک لگاتا تھا اور یہ ہاتھ کہیں گے کہ یہ چوری کرتا تھا حرام دوست بازی کرتا تھا سارے آغاز تھا ان پتھرا خال یہ ساری کے ساری جو ہے بیان کریں گے اور پہاڑ سورج زمین چاند ستارے سب جو ہے یہ روئی کے ڈمکی ہوئی روئی کے گال گالوں کی طرح یہ اوڑے ہوں قیامت کرو گی وہ منظر بتایا گیا ہے تو ہر چیز کو زوال ہے ایک زوال تو یہ اس کی عمر گٹ رہی ہے دوسرا زوال آخری بالکل انتہائی زوال یہ ہے کہ سب چیز فن ہو جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گا اس لیے فرمایا ہم فانی ہے ہر چیز فانی ہے بھائی دیکھو ایسے یہ کھیل نہ کھیلو جسم کا کھیل نہ کھیلو پھر کسی کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے الگ تھلک سے کھیلو لوگ کر رہے آواز نہ نکلے لیکن سب خیال رکھے ہیں بچوں کے لیے جسم کے جسمانی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرے الگ تھلگ سے بیٹھ کے کھیلنا چاہیے جی لیٹ کے اور یہ مل جل کے کھیلنا چاہیے بس ایک ہمیں حق کا گرم رہتا ہے سوا کے ہماتانی ارے تو اوائے عالم ہے خوشی برم کی مرنا محبت ہے دیکھیے ہم سے جو باپ ہیں وہ اپنی اولاد سے کیا چاہتا تھا کہ ہمارا بیٹا ہمارا مکمل فرما پیدا ہے ہمارا جو ہم کہنے ہیں وہ کرے بات ہی اچھا بنا ہم کرتے اور جس بات سے ہم منع کریں یہ بات دھیان دے دوں گا لیکن آپ کے منع کی بھی بات نہیں کروں گا ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے ہی چاہتے ہوں. اللہ تعالیٰ تو بندے سے ماں باپ سے بھی بڑھ کر سینکڑوں درجہ بڑھ کر محبت کرنے والے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ہم کو بدلا دیا کہ کیا کیا, کیا کام گناہ ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے یہ بھی بتا دیا تو یہ کام مت کرو بس ہمارے قریب رہو ہم نے تمہیں پریشان ہونے کے لیے مصیبتیں اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے پیدا سے اس لیے کیا ہے کہ جب ہاں تم روح تھے تو ہم نے تمہیں جسم دے دیا تاکہ تم کچھ ہماری محبت کی خدائیں دکھلاؤ اور ہماری رحمت کے فضانے لوٹو اور دنیا میں بھی مزے سے رہو آخرت میں بھی مزے سے رہو یہ اس لیے پیدا کیا ہے مصیبت زدہ رہنے کے لیے تو ہی پیدا کیا ہے تو یہ ہے محبت پر اے اولاد کیوں یہ کرتی ہے والدین اور والدین کیوں چاہتے ہیں بابا محبت کے محبت یہ ہے کہ اولاد جو والدین کی نافرمانی فرما برداری کرتی ہے تو بابا محبت کیوں کرتی ہے نافرمانی سے بچتی ہے بابا محبت کے یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے جو ادائے محبت وہ سکھلاتے ہیں جو ادائے زندگی وہ دکھلاتے ہیں سکھلاتے ہیں اس پہ ہمیں اسی پہ ہمیں اس جینے پر ہمیں مرنا ہے اور اسی مرنے سے ہمیں جینا مرتے رہنا اوشی پرواں کی مرنا اور جینا گی محبت ہے نہ کچھ پر بدنامی نہ کچھ پر عالم ہے نہ کچھ پر بدنامی ہاں ایک چیز یہ اس چیز سے روک دیتی ہے کہ معاشرے کا خوف معاشرے میں شرمندگی کے لوگ کیا کرے گی یہ چیز اس محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اسی چیز کے لیے نفس کو مٹایا جاتا ہے اور نفس کو مٹایا جاتا ہے کسی شہر کامل کی شوبت پر نفس کیوں مٹایا جاتا ہے یہ معاشرے کا خوف دنیا کی خوف برادری کا خوف چکر والوں کا خوف لوگوں کا خوف لوگ کیا کہیں گے برادری کا خوف یہ سب خوف جب نفس مٹتا ہے نکل جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے وہ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ چاہیے نہیں کیا پرواہ ہم جہاں کے تھوڑی ہیں یہ زمانے سے ہم چھوڑی ہیں جس کو فرمایا نفتی شکی اللہ علیہ میں کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں ارے ہم زمانہ تو ہم بنا دیا ہم جو کام کریں گے وہی تو کہلائے گا کہ زمانہ زمانہ یہ ایسا زمانہ آ ہے کہ لوگ بھائی اللہ اللہ کر رہے ہیں نمازوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اب یہ زمانہ آ گیا ہم ہمارا بچہ پہلے پڑھتا تھا مونٹی سری نے تو انہوں نے کچھ کام وام ایسے کیے نام مناسب ہم نے ان کو جا کے کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کریں گے نہیں کیا پھر انہوں نے ہم سے ایک بات کہی انہوں نے کہا جو لوگ ہم سے مانگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو آپ نے ہم سے کہا ایک لوگوں نے اور بھی آ کے ہم سے کہا ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تو اس کا کاروبار ہے ایسے ہی ایک بہت مشہور اخبار تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک سفے سفے کے ایک طرف سے وہ بڑا, بڑا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ, آیا تو نمس نے کیا کہتے ہیں کیلی گرافی انگریزی میں کیلی گرافی کہتے ہیں اور خستاسی اس میں خستی کا ایک نمونہ تھا اور دوسری طرف جو ہے کوئی وہ ماڈل گز بھی بتائی اس اگر رزاب کو دعوت دینے والی بات اسے سے میرا خون کھول گیا تو میں نے ان کو فون کیا تو معلوم انہوں کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ ہم سے جو مانتے ہیں تو وہ چھا ہماری نظر میں کوئی چیز لوگ تو, تو ہم ہمیں لوگ کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگے چھاتی ہے بتائیے اب آج اگر ہم یہ چیزیں منظر دیکھیں تو اگر انسان کے اندر غیرت ہو کہ آج سے نہیں یہ اخبار نہیں ہم نے بھی بند کر دیا اخبار تو اگر پہلے سے مجبوری لوگ چھوڑ دیں اس کو تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ جو لوگ مانگیں گے وہ اٹھا دیں گے لوگ جن مانگیں اصل قصور ہمارا ہے ہم لوگ انگلیاں دوسروں پہ اٹھاتے ہیں جبکہ چور ہمارے اپنے اندر چھپا ہوتا ہے ہم قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سبزی اٹھا گے کوئی دوسرا اخبار دیکھ لیں گے اب تو اخبار دیکھنا کون سا ضروری ہے ہمارے گھر میں برسوں سے اخبار نہیں ہیں ہم تو روٹی پہلے سے زیادہ اچھی روٹی کھا رہے ہیں پہلے سے زیادہ مزے میں اللہ طال ہمیں اللہ <سؤال> کا فکر ہے اللہ <سؤال> کا بہت زندگی ہماری بس عکاسی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازم ہے یہ ہے کہ کبھی کبھار اخبار دیکھ لینے میں کوئی تو بھی نہیں ہے اور اس نیت سے اگر آپ اخبار دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کے حالات حیثیت مجلم جیسے کہ شام میں واقع ہو گیا اور ورما میں مسلمانوں کے ہو رہی ہیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں تو ان, ان کے حالات کو جان کر امت پر ایک ڈر ہونا چاہیے مسلمان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو ان کے لیے کریں اس نیت سے اخبار بھی دیکھ لیں یا اور کوئی کاروباری مجبوری کے لیے بھی اخبار دیکھ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹیکس کے معاملے ہیں یہ جو سب اخبار میں چھاپ دیا جاتا ہے تاکہ اس سے اویرنس لے اتنا تو ٹھیک ہے لیکن باتیں زیادہ ہی نہیں مانگو کے اندر جیسے میں نے پی کاز کیا تھا کہ باقاعدہ وہ جو چھوٹا ٹائم روم ہوتا ہے اس میں بیٹھتے छोटे वाला हो जो काम पर ही काम रखिए साफ साफ बोल दिया अपनी बाथरूम में टॉयलेट में बैटरी जो है उसको पाटा जाता समझे चाटा जाता रहता है बार बार तो इसका कोई फायदा थोड़ी है और अमरीका फला और शिकागो की फला मुलाकात के अंदर एक फतल हो गया और फला रेप हो गया और फला जगह हमें क्या भाई हमें तो अपने अल्लाह से काम होना चाहिए हमारा तो एक लम्हा बहुत कीमती है ہم اپنے سینکی لمحات کو تین خبروں میں کیوں دائیں کریں بھلا ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں جس کا ریٹ ہو بھی چکا اب ہم کیا کریں اس کے ساتھ تو اتنی معلومات بھی نہ ہو جو بالکل فضول ہو آج جو کام کی معلومات ہو ٹھیک ہے منع نہیں اچھا بتا وقت بہت ہو گیا خوشی پر روم کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پر بدنامی نہ کچھ پر وائے عالم ہے اے رو ہے بندگی بسم کی مر پر پیتا رہتا ہونا یہی نصور ہستی ہے یہی منشا عالم ہے ہماری हमारी ہم پیدائش کا مقصود بھی یہی ہے کہ بس ان کی مرضی پر ہر وقت پیدا رہو جس حال میں اس حال میں راضی خوش رہو کہ میرے اللہ نے مجھے جو پیدا کیا ہے اس سب میرا حال دیکھ رہا ہے وہی حال حالات فلائیں بھی اور الگ تما ہے چلانے والا شہن شاہ ہے اسی کے زیر قدم ہما ہے بس اور کوئی مفر صحیح کیا طریقہ ہے دنیا میں امن سے رہنے کا کہ اپنے خالب کے ساتھ رہو بس چنتے رہو گے بچے رہو گے کیونکہ کٹ جب کوئی چلاتا ہے تو وہ دور کی دور نشانہ لے کے چلاتا ہے نا جب آپ کے پہلو میں کوئی ہوگا تو کٹ چلائے گا کیسے تو اس کے ساتھ چمتے رہو تو یہ حادثات پریشانیاں مصیبتوں سے ہم بچے رہیں گے تو یہ ہے ہماری پیدائش کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ پر فدا رہے ہیں ہر وقت اور منشاء عالم بھی ہے یہ سارا عالم جو بنایا گیا ہے یہ ہماری ہمت کے لیے بنایا ہے اسی لیے بنایا ہے کہ انسان ہمارے لیے <تصح> ہماری رضا پر مرتا اور فکر ہے یا گیتا اور نمر کرو ہے بندگی بس کی مرضی پر سیتا ہونا یہی مخصوص ہے منشا عالم ہے اور آپ ایشی ہماری خاک سلم ہے میں ہے رش کے پلک کو تر ہماری خاک غلم ہے میں حیرت کے پلک کو تر وہ نیلم جو میرا گا کیرے ملا دیکھا, ہماری خواب کی قیمت مال سے نہیں لگے گی بنگلوں سے نہیں لگے گی اولادوں سے نہیں لگے گی بنگلے گاڑیوں نوکروں خاتموں سے یا سید صاحب سے یا سیٹ صاحب سے یا خلی صاحب سے یا چودھری صاحب سے نہیں لگے گی قیمت ہماری کون کس بات سے لگے گی کہ دنیا میں اللہ کو کتنا یاد کیا تھا اللہ کے کتنے کر کتنے اکامات مانے تھے کتنی نافرمانیوں سے بچے تھے یہ ہماری قیمت ہوتی ہے ہماری خات ہے راری سات سلم ہے رش کے پلک پتل وہی لمحہ جو میرا باقی مولا لم ہا جو میرا دا کیے مولا آدم ہے یہ مسی در میرے دل کی عشر سے مینا ہے ہر ایک جام موہبر سے سہوا چلو بس اللہ تعالیٰ قبول فرما اللہ تعالیٰ نئی محبت کے شراک سے ہم سب کو سیراب کرنا دعا کر دیجیے ناماول ناما اللہ ستیمستانی کتمیلادین کا مصل اللہ محمد مراری مسفری